دعا کے مسائل کتاب میں سے جو ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے نکاح سے متعلق دعائیں فی الزواج. میرے ساتھ کس ال فی الزواج. فی الزواج. زواج زواج کو کہتے ہیں شادی کو, زوج کس کو کہتے ہیں شوہر تو ہی؟ نکاح سے متعلق کچھ دعائیں حیرت کی بات نہیں ہے لفظ نکاح آئے اور ساتھ دعائیں آنا کیا چاہیے تھے ادھر نکاح کی رسمیں مہندی کی رسمیں نکاح کے کپڑے جوڑے نکاح والے شادی والے زیورات کیسا پیارا دن ہے ہمارا خوشیوں میں بھی دعائیں ہیں عبادت ہے نا کبھی سوچتے ہیں شادی والے دن کہ آج عبادت میں جا رہے ہیں شادی کی تیاریوں میں شادی کے ہنگاموں میں کتنا کم خیال آتا ہے ہمیں کہ یہ عبادت <coughs> حالانکہ نکاح حقیقت میں عبادت ہے نکاح کے بعد میں بی, بی کو یہ دعا دینی چاہیے ان ابی حریرہ ترضی اللہ عنہ ان ابی حریرہ ترضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا ان النبی صلی میں دعا ہے یہ آپ نے یاد کرنی ہے اور آپ اس کے بعد جس شادی میں بھی جائیں گے توحفہ دیں گے کچھ ہوگا تو یہ دعا, دعا لکھ کے دینی ہے آپ نے کتنی پیاری دعا ہے جو اکثر ہم لوگ بھول جاتے ہیں کیا ہے الفاظ بارک اللہ بار مجھے تو ایسا لگتا ہے شادی میں جائیں اور اگر آپ یہ دعا عربی میں کو دینے لگے نا تو مسئلے میں پڑ جائیں گے لوگ فور دوپٹہ ڈھونڈیں گے کیا آپ نے ان کو عربی میں دعا دے دی ہے تو یہ بھی چھوٹے چٹ چھوٹے موقع ہوتے ہیں تبلیغ کے خاموش تبلیغ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے اللہ تجھے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق فرمائے اسے احمد ترمزی ابو دعوت اور ابن ماجہ نے روایت کیا کیوں بھائی یہ کونسا موقع دعوں کا تو دیکھا جائے تو شادی یا نکاح دو مختلف تاروں کا آپس میں جڑنا ہے جیسے آپ سرکٹ میں نگیٹیو اور پازیٹیو تاروں کو جب ان کی صحیح جگہ پہ رکھتے ہیں تو فائدہ اٹھاتے ہیں اور اگر وہ تاریں آپس میں مل جائیں تو بہت بڑا دھماکہ ہوگا بالکل اسی طرح دو مختلف مزاج کے لوگوں پہلی بات ہے کہ عورت اور مرد ویسے ہی اپنے مزاج سے مختلف ہیں پھر دوسری بات ہے کہ اکیلے رہنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے شیئرنگ کی عموماً عادت نہیں ہوتی تو جب ایک لڑکی یا ایک مرد اکیلے میں اپنی زندگی میں مگن سب کام اپنے اوپر لینے دینے والا جب اس کو اپنے ساتھ کسی انسان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تو بہت خطرہ ہوتا ہے میں اس عائد کا موقع اس طرح بھی محسوس کرتی ہوں کہ جیسے چین ہے اگر آپ میری ہاتھوں کو دیکھیں تو چین آپ موٹی سی بھی لیں ایک تولے کی بھی چین اگر آپ بنوا لیں لیکن جہاں سے کڑی میں کڑی ڈلتی ہے, جب بھی چین ٹوٹتی ہے وہ کڑی کھلتی اور ٹوٹ جاتی ہے یہ ہے نازک نم اور نکا کے یہ دو چینز جوڑ رہی ہیں آپس میں ایسے وقتوں میں اگر دعائیں ساتھ ہوں تو دل مل جاتے ہیں اور اگر ایسے وقت میں نافرمانیاں ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے وہی وہ ہوتا ہے جو ہو رہا ہے اللہ ماشاء اللہ تو یہ دعا شعور سے پڑھیں اس کے چھوٹے چھوٹے آپ خوبصورت سے کارڈ بنائیں خود بنائیں ڈیزائن کریں ہم آپ کے لیے چھپا ہیں تھوڑا سا اپنی اسکلس کو آگے لائیں ہاں اور شادیاں کتنی ہوتی ہیں شاید ہی کوئی مہینہ خالی جاتا ہو کہ ہم شادی میں نہ جائیں اگر آپ اپنے ہاتھ سے یہ دعا اس کا ترجمہ تھوڑی سی اس کی تھوڑی وضاحت لکھ دیں ساتھ ریکمینڈ کر دیں کہ شوہر بیوی بی کی بات یہاں سے سن لیں یہ سیمینار تھا یہ لیکچر تھے تو میسیج کنوے ہو گیا نا شاید کسی وقت اللہ نہ کرے ان بند ہو تو اس لڑکی یا لڑکے کو خیال آئے آپ کے اس مشورے کا اور وہ جا کے سننا شروع کر دے تو مومن جو ہوتا ہے یہ دا, دعویٰ کا کوئی موقع خالی نہیں جاننے دیتا آگے دوسری دعا نکاح کے بعد بیوی سے پہلی ملاقات پر شوہر کو یہ دعا مانگنی چاہیے ان امر ابن ان رضی اللہ شاءبن دوبارہ پڑھتی ہوں سارے اٹھ گئے آپ کی بک وقت کدھر آپ کی کی کدھر آئندہ سا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ان امر ابن شعیب ان ابي ان جده رضي الله عنهم رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عليه وسلم قال اذا تزوج اذا تزوج احدكم احدكم امرأة امرأة او اشترى او خادمن خادمن خل یقل خل یقل خل یقل اب کہاں سے دعا دعا کی الفاظ کیا ہیں یا باغی سے ہم دیکھیں گے انی انی انی جبل تہا علی علی ما علی حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ یعنی شعیب سے اور شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمر بن بناس یہ صحابی تھے ان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جب تم میں سے کوئی عورت سے نکاح کرے یا غلام خریدے تو یوں دعا کرے اے اللہ میں تجھ سے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا ہے اس کے شر سے اسے ابو دعود نے روایت کیا ہے آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے اندر کوئی خامی نہیں ہے اور نہ کوئی عورت اور نہ مرد کہ میں بالکل ہر لحاظ سے بہت کمپرومائزنگ ہوں اور میرے ساتھ لوگ خوش رہیں گے بہت اچھے لوگوں کے ساتھ بھی لوگ خوش نہیں رہتے تو اس دعا میں ایک قسم کی سیکیورٹی ٹپس ہیں سیفٹی گارڈ ہے یہ دعا کہ اللہ اگر اس عورت کے مزاج میں کوئی شر ہے یہ غصے کی تیز ہے یا اس کو زیادہ بولنے کی عادت ہے یا زیادہ سونے کی عادت ہے یا غیبتیں کرنے کی عادت ہے تو مجھے اس کے شر سے عادی پاک کر دے اور عورت جب یہ دعا مانگتی ہے تو وہ کیا سوچتی ہے کہ اللہ اگر اس مرد کے مزاج میں غصہ ہے اگر اس کو زیادہ بولنے غصے کی عادت ہے یہ چیختا ہے یہ کچھ بھی ہے تو اللہ مجھے اس کے شرط سے محفوظ رکھ کتنا انسان سیکیور ہو جاتا ہے ان دعاؤں کو مانگ کر سچ بتائیں کتنے لوگوں کو یہ دعائیں پتہ ہیں شادی کے دن کتنے لوگ ہیں یہ دعائیں جو ہیں وہ لڑکے اور لڑکی کو بتائیں جو اس وقتوں پہ الٹ سلٹ باتیں اور چھیڑخانیاں ہوتی ہیں لیکن یہ باتیں جس سے واقعی وہ سیکیور ہو سکتے ہیں وہ باتیں نہیں ہوتیں تو جن کی شادی ہونے والی ان کو یہ سب دعائیں لکھ کر دی جا سکتی ہیں تحفوں کی صورت میں اور وقت سے پہلے دیں تاکہ اگلے وہ لوگ مینٹلی پریپیئر بھی ہوں پتہ چلے آپ کا تحفہ انہوں نے کھولا ہی کوئی ایک ہفتے بعد ہے. تو وہ دعا تو وہی رہ گئی نا اسی طرح ایک اور دعا بیوی سے ہم بستری کرنے سے قبل یہ دعا پڑھنی مسنون ہے رضی اللہ قال عباس رضی اللہ قال رسول لو یاطیہ اهلا هو اهلا قال قال اگے سر توکیل بسم اللہ بسم اللہ اللهم اللهم جنبنا الشیطان جنبنا الشیطان وجنبني الشیطان وجنبني الشیطان ما رزقتنا ما رزقتنا فإنهو فإنهو أي يقدر أي يقدر أي يقدر اَنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا فی ذالکہ عبدا عبدا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ, عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگوں میں سے کوئی اپنی بیوی بی کے پاس آنے کا ارادہ کرے تو یوں کہے اللہ کے نام سے اے اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تون نے ہمیں عطا فرمائے بس اگر اس ہم بستری کے دوران میں بیوی کی قسمت میں اولاد لکھی ہے تو شیطان اسے کبھی ضرور نہیں پہنچا سکے گا اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اب دیکھیے کتنی متروک سنت ہے نا یہ آج بہت سارے شادی شدہ جوڑے دس دس پیس پیس سال کی زندگی بسر کر چکے ہیں لیکن ان کو ان دوؤں کا نہیں پتہ پھر اس کے بعد اگر ہم بچوں کی نافرمانیاں اور ان کی سرکشیوں کا تذکرہ کریں تو کس کو قصوروار ٹھہرائیں حدیث میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ شیطان اس کے پاس نہیں آئے گا اس بچے کے پاس تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں ان کو انسان یاد کر لے ویسے بھی دعا کتنی خوبصورت ہے کہ اللہ شیطان سے بچا جیسے ہم باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا وہ بھی تو شیطان سے بچنے کی دعا ہے باقی اس کی باقی چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے آنے والے اپنے پروگرام میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عمل کی توفیق تا فرمائیں کوئی سوال ہے آپ کے ذہنوں میں اس کے بارے میں کلیئر ہے چلیے سخان کا ربی رب العصطی امہ یوسف و سلام المرس وحمد للّہ العالمین